الحم و اللہ جی جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے ملحق باروبائی. ملحقبہ روبائی ملحق بر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلی حروف کے اعتبار سے تو یہ تین حرف ہوتے ہیں اس کے اندر اصلی حروف کے اعتبار سے لیکن اس میں ہم کچھ تبدیلی کر کے اس کو ربائی جیسا بنا دیتے ہیں ربائی جیسا بنا دیتے ہیں اس کو کہتے ملحق بربائی یعنی جس کا الحاق کیا گیا ہے ربائی کے ساتھ جس کا الہاق کیا گیا ربائی کے ساتھ ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ جی ملحکمہ ربائی واضح ہو کہ اہل صرف کی اصطلاح میں الہاق یہ ہے کہ کلمہ میں ایک حرف زیادہ کر کے دوسرے کلمہ کے وزن کر لیں بس ملک و ربائی وہ سلاسی مزید فی ہے جو ربائی کے ہم وزن ہو مگر الحاق کی شرط یہ ہے کہ ملحق اور ملحق بھی یعنی ملک کا مطلب ہوتا ہے جس کا الحاق کیا گیا ہے اور ملحق بھی جس کے ساتھ کیا گیا ہے کا مستر بہم مطابق ہو بس اکرما اگرچہ بظاہر دہرجا رجو کے وزن پر ہیں یعنی دیکھیں اکرما دھ رجا اکرما داہ رجا دونوں کا وزن ملتا جلتا ہے لیکن یہ اکرما ملحق و ربائی نہیں ہے دا رجا آپ نے پڑھا تھا نا فعال ربائی مجرد تھا تو اس کا وزن تو بظاہر تو ملتا تو صحیح ہے لیکن ان کے مصر مختلف ہیں اکرما کا مصر کیا آتا ہے اکرام آتا ہے اور دا رجا کا مصر کیا آتا ہے دا راجا تن آتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ کیا نہیں کہلائیں گے یہ ملحق نہیں گے اکرما کا مصدر کیا آئے گا اکرام اور دہ رجا کا مصدر کیا دہ رجا تن تو ملح اور ملک بھی کے مصدر بھی کیا آنے چاہیے ایک جیسے آنے چاہیے ایک جیسے آنے چاہیے یہ فرق بن جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ملک باروبائی دو قسم پر ہے ملک باروبائی روبائی مجرد اور ملک مزید مسجد آپ نے پڑھا تھا روبائی مجرد کا ایک باب ہے اور ربائی مسجد کے تین باب ہے تو اب ملک بہ ربائی مجرت کے ساتھ باب یعنی سات طریقوں سے جو ہے سات ان کو ربائی مجرد کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے سات یعنی ہوں گے لیکن ان کو آپ ایک حرف زیادہ کر کے ان کو ربائی مجرد کے ساتھ ملا سکتے ہیں تو کہتے ہیں ملک بربائی مجرت کے ساتھ باب ہیں فا لاتن جیسے کہ جل چادر اوڑنا جل تو یہ جل بابا یو جل بو جل بابا تن دہر جا یو جیسے اس کی کردانے ہیں ویسے ان کی بھی گردانیں بالکل وہی گردان گی جیسا کہ مجرت کی گردان آپ نے کیے ہیں نا جیسے کہ آپ نے ربائی مجرت کی گردان کی تھی جیسے کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ, یہ جو تھی گردان تو ایسے ہی جل بابا تن جل بابا بابا یو جلد بابا تن تو اس کی بھی گردان ویسے ہی بنے گی بالکل یعنی اگر وہ آپ گردانے یاد ہیں تو یہ گردانے بھی یاد ہو جائیں گے جل بابا تن لیکن جل بابا کیا ہوگا یہ ربائی مجرد نہیں ہے یہ ملحق بہ ربائی مجرد ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جل بابا تن کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ ربائی مجرد ہے وزن تو وہی ہے لیکن یہ ملحق بہ ربائی ہے اس کے حروف اصلی عروف چار نہیں ہے اصلی عروف اس کے تین ہی ہے لیکن اس میں حرف زیادہ کر کے اس کو اس کے ساتھ ملا لیا گیا ہے اچھا جی اب آگے جی فا نالتون جیسے کہ کل نہ ساتن ٹوپی اوڑھنا کل نہ ساتن ایسے ہی فوال جیسے کہ ضوراب جراب پہننا ضور جراب پہننا ایسے ہی فا والون جیسے کہ سر والا تن اظہار پہننا اچھا جی فہ عالاتون جیسے کہ خی آتن جیسے بیاستین کرتا پہننا فا یاتون جیسا کہ شر یا فتون کھیتی کے بڑے ہوئے پتوں کو کاٹنا اور جیسا کہ کل ساتون سات فعلاتے پڑھیں گے تو فعالات یہ بس آپ کی اس کے لیے ہیں کہ جی آپ کو پتا ہو کے باقی اتنے کام آتے نہیں ہیں اس طرح کے لحاظ سے کہ کچھ نہ کچھ آئیں گے قرآن اسی کے بغیر آ جاتے ہیں لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی سمجھ جاتا ہے ان کو اب آ ملک بربائی مسجد فی کی دو, دو قسم پر ہے ملک بربائی مزید کیا ہوں گے دو قسم پر ہوں گے نا آپ نے پڑھا تھا مزید کے کتنے ہاں ہوتے ہیں تین وہ ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں کے لیکن ملک و رباعی مسجد جو ہوں گے وہ دو بابوں کے ساتھ ملیں گے تیسرے کے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا اس کے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو ملک بتا رجا اور ملک ب اہرن تو ملک بتدا رجا تفاع للا کے وزن کے اوپر اور اہرن جمع کے وزن کے اوپر ملنے کا جو تو کہتے ہیں ملک بدار رجاع کے سات باب ہیں کے ساتھ سات باب مل سکتے ہیں جیسے کہ کہ تجل بون چادر اوڑھنا تفاع نولون جیسا کہ تقل نسن تقل نسن ٹوپی اوڑھنا تفاع وولون جیسا کہ تجر و تفاع وولون جیسا اور جیسا کہ تشرف ایسے ہی تفا لن کہ تکل سا قانون لگا ہے اس کے اندر بھی ایسا ہوگا اور ملک بحرن جمع کے دو باب ہے عف ان لال جیسا کہ ایک انساسن جیسا کہ بہت کبڑا ہونا اور اف ان لال جیسا کہ اس لن کا انچت سونا جیسے اس لن کا آگے نا یہاں پہ میں کہہ رہا تھا آپ کو اس لن کا ٹھیک ہے اور وہ بتا تھا آپ کو اس لن کا چت سونا بس ختم ہو گیا وہ چلو جی الحمد ہماری جو وہ تھی وہ پہلی جو وہ ہے مکمل ہو گئی ہے ٹھیک कर گردانے آپ जो نے یاد کر لینی ہیں جو گردانے ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہیں سنانی ہے اب جو ہے ہم ان اب صرف تو اب شروع ہونی ہے جیسے علم صرف اخیر کے اندر ہم نے تیسرا حصہ ہے تیسرا حصہ پڑھنا ہے تو ان اس کو آپ صحیح طریقے سے ذرا پڑھیں گے تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس کے اندر کچھ ہوں وہ ہو جائے نہیں اس کے تیسرا اور چوتھا حصہ ہے نا تو تیسرا حصہ ہم نے پڑھنا چوتھا حصہ نہیں پڑھنا ٹھیک ہے چوتھا حصہ پھر وہ اگلے سال کے اس میں اس کی آئیں گی کچھ چیزیں ملک کے بس بابوں کے نام یاد کر لیں بس ملک کے بابوں کے نام یاد کر لیں بس یہ ٹھیک ہے نا یہ باب یاد کر لیں گردانے بس وہی گردانے کو ضرورت نہیں گردانے جو ہیں وہ گردانے آپ نے یاد کر لیں گردان وہی سیم آتی ہے بالکل روبائی کی اگر گردانے آپ کو یاد ہیں تو جو, جو اس کے ملحقات ہیں ان کی گردانیں بھی آپ کو یاد ہو جائیں گی نام یاد کر لیں بس ان کی جو ہے ٹھیک ہے بات چلیں جی بس انشاءاللہ کل بیان ہوگا انشاءاللہ کل دس پینتالیس پہ چلیے جی پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ مائک فری ہے